اور اپنی گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسی اگلی جاہلیت کی بے پردگی اور نماز کام رکھو اور ذکو دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو الف لیلے تو یہی چاہتا ہے یہ نب کے گھر وال کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے